اعوذ باللہ من السجدہ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 عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تزیل کیبیل بفی میں رب العالمين کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے ام بل هو الحق لتنذر قوما بلہ پونکل من نظیر لال لال یا يهتدون کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں اللہ اللذی خلق السماوات اویلا بین فی کتی امل سمست ملک شفیع افلا تتذکرون اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ زمانوں میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی سفاشی بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فراز قریشی آج کا پروگرام ریڈیو امدیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام چار سے پانچ ریڈیو ایم سیون سیونٹی پر اور رات دس سے بارہ اے ایم فائیو پر پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد سامعین کے سامنے ایک دوستانہ محول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کو دعوت ہے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لئے ہمارا نمبر ہے فور ون سکس میں نمبر پھر دوہراتا ہوں فور ون سکس اس کے علاوہ ای میل کے ذریعے بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے ایک ورڈ ہے اور کیو اے شارٹ ہے کوشچن آنسر کیو اے ایٹ وائس ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ وائس کے ذریعے اس پروگرام کو آپ دنیا میں کہیں سے بھی انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے بیان کو کم از کم وقت میں مکمل کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکیں سامعین ہمارا مقصد نہ بحث مباحثہ ہے نہ کسی کی دل آزاری بلکہ آپ کو ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جواب لے سکیں یہ جواب ہماری جماعت سے مختلف علماء ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا کے دیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مربص اسلام اسباؤ الدین بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں مصباح صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السّلام و اللہ سامعین آپ کے علم ہے پروگرام کا فارمیٹ سمپل سا ہے اسی فارمیٹ کو ہم آج بھی استعمال کریں گے کہ ہم مصباح صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ افتتاحی کلمات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آپ دوستوں کو دعوت ہوگی کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں میں ایک دفعہ پھر ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس دہرا دیتا ہوں ہمارا نمبر ہے فور ون سکس اور ای میل ایڈریس ہے کیو اے اسلام اب میں مربی صاحب سے خاص کرتا ہوں میری صاحب آپ جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ پیش ان عبده ورسوله اما بَعْدُ محمد بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سلو عَلَى نبی نامن سلی وسلم تسلیم اللہ مسلمدن ولا عل محمدن محمد مبارک وسلم ان کا حمید و مجید قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس کا نام ہے سورت القوسر تین اس کی آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا آتعینہ کل کوسر فصل ربی کا ونہر ان نشانیہ کا حل جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر رہے گا قرآن کریم کی یہ بہت ہی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن بہت سے گہرے مضامین ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کے کلام میں جو وسط ہوتی ہے اللہ تعالی کے الفاظ تو کم ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ وسط ہوتی ہے اس کے اندر بے شمار مضامین ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی ایک بہت بڑا مضمون اللہ تعالی نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے کوثر جو ہے اس کے مختلف ترجمے تفاسیر میں بیان ہوئے ہیں کوثر جو ہے وہ جنت میں ایک حوص کا نام بھی ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا وہاں استقبال کروں گا تو یہ جنت کا ایک مقام ہے ایک اس کا ترجمہ ہے عربی زبان میں کوثر کہتے ہیں الخیر القصیر یعنی بہت زیادہ خیر اور برکت کو کوسر کہتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علہ نے یہ مانے بیان فرمائے ہیں الخیر القصیر بہت زیادہ خیر بہت زیادہ برکت تو اگلی جو دو آیتیں ہیں ان میں بلکہ جو آخری آیت ہے ان شانیا کا ہو لبتر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر ہے اور ابتر کا ہم جانتے ہیں مطلب کہ ابتر کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو خاص طور نرینا اولاد نہ ہو جسے کہ سلسلہ اس کی اولاد کا نسل کا آگے چل سکے تو یہ جو آیت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف تاریخ اسلام پر نظرودڑاتے ہیں یا حقائق کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ان میں کچھ تضاد نظر آتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور کے دشمن جو ہیں وہ ابتر رہیں گے حالانکہ ابو جہل جو تھا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا جنگ بدن میں لشکر لے کر آیا اس کی اولاد تھی حضرت کرما ان کے بیٹے تھے اور آگے چلی نسل اسی طرح بعض اور دشمنان اسلام بھی تھے اس کے مقابل پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینا اولاد تھی وہ روایات میں آتا کہ چار بیٹے تھے وہ چاروں بچپن میں فوت ہو گئے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حضور کی اولاد وہیں وفات پا گئی سلسلہ ختم ہو گیا اور جو دشمنان اسلام تھے جن کے متعلق قرآن کریم ابتر کا لفظ استعمال کر رہا ہے ان کی اولاد آگے بھی چلی تو جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ حکیم ہے بہت ہی حکمت کے ساتھ مضامین کو بیان کرتا ہے صنت صورت کوسر میں جو مضمون اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ روحانی اولاد کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بے شک یہ دشمن جو ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کی یہ جو تعداد ہے یہ کم ہو جائے گی یعنی ان کی جو ماننے والے ہیں ان کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا اور تیرا سلسلہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے مکہ میں یعنی آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری آپ کو دی ہے کہ روحانی اولاد تجھے اتنی دی جائے گی کہ تیری امت پوری دنیا میں ایسے پھیلے گی کہ, تُو کہ دنیا حیران ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں یہ جو تجھے مٹانا چاہتے ہیں ان کی اولاد بھی مٹ جائے گی اور ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ تیرے دین میں داخل ہو کر وہ اپنی بقا چاہیں ورنہ یہ بھی مٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا کر کے دکھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے ان کا جو بھی مقصد تھا یعنی جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے وہ سب کے سب جو ہیں تباہ ہو گئے اور ان کی اولاد اگر رہی تو اسلام مسلمان ہو گئی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنی اولاد دی اتنی روحانی اولاد اس لیے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ امت کے باپ کے ہیں ان کی بیویاں ام المومنین ماں کے ہیں تو امت ساری کی ساری اولاد ہوتی ہے ایک نبی کی تو اس میں حضور نے حضور کو یہی خوشخبری دی گئی کہ ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ان کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہوگا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جو مشن ہے وہ تیرے بعد بھی اللہ تعالی تیری امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو بہت ہی بلند مقام پر فائز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں ہزاروں اولیاء اور ہزاروں صوفیاء اور بزرگان آئے ہیں دنیا کے جہاں جہاں بھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہاں مسلمانوں میں ایسے علماء یا ایسے بزرگان دین اور ایسے اولیا پیدا ہوتے رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری وہی روحانی اولاد ہے جس کا اللہ تعالی نے اس میں ذکر فرمایا ہے اور یہ جو شروع میں القوسر کہا گیا الخیر الکثیر بہت زیادہ برکت تو اس میں بھی اس طرف اشارہ تھا کہ نہ, یہ کہ نہ صرف یہ کہ تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا روحانی لحاظ سے اس کی, ان کا سلسلہ مٹ جائے گا بلکہ اس کے مقابل پر تیرا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور بہت ہی روحانی اولاد میں بہت سے بلند مقام پر لوگ فائز ہوں گے یہاں یعنی تک کہ الخیر القصیر بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ برکت والا وجود بھی تجھے دیا جائے گا تو یہ مضمون ہے جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت مسیح مود علیہ السلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امت مسلمہ میں پیدا کر کے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فضل کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ تھا کہ آپ کی تعلیم کی پیروی کے نتیجے میں ہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو آپ کی تعلیم کی پیروی کے نتیجے میں ہی اللہ تعالی نے اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کو بھی انہیں نعمتوں سے نوازا جس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اولیاء اللہ کو دی تھیں بلکہ الخیر القصیر بہت زیادہ برکت اور بہت زیادہ خیر آپ کو عطا کیا اس زمانے میں اور خیر جو ہے اس کو قرآن کریم میں حکمت کو بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو حکمت یعنی دانائی دی گئی کوئی سمجھ بوجھ دی گئی اس کو سب سے زیادہ خیر عطا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو اس زمانے میں قرآن کریم کی جو, جو علم دیا اور جو حکمت آپ کو دی گئی اس زمانے کے لحاظ سے جبکہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو وہ مضامین سمجھائے اور آپ نے ایک روحانی بیٹے کے لحاظ سے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کا دفاع کیا تو یہ بہت ہی چھوٹی صورت ہے لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی تھی کہ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی اولادیں یعنی ان کا وہ کام جو کر رہے ہیں ان کے بعد ان کا وہ کام چلانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی اسلام کو ختم کرنے کا اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس مشن کو اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں گے چنانچہ اسی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ پیشگوئی پوری کر کے دکھائی اور آج تک دین اسلام میں اللہ تعالی کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہوں کے مطابق چلتے ہوئے آپ کی پیروی کے نتیجے میں انسان اس انعام کو پا رہا ہے جس کا کہ اس صورت میں ذکر ہے جزاک اللہ روی صاحب آ, جی آپ نے بہت ہی آ, بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیز کو اور میرا خیال ہے کہ سامعین کے سامنے یہ جو آپ نے رکھا ہے اس طریقے سے ایک نئے پہلو سوچنے کا موقع دیا ہے ان کو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ اب جو ہے وہ کیا سوالات ہمارے لے کے آتے ہیں میں اپنے دوستوں کو کے لیے دوبارہ سے اپنا نمبر دہرا دیتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 416 ون سکس فور ون زیرو اس کے علاوہ آپ ای میل کے ذریعے بھی کیو اے پر ای میل کر کے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ای میل بھی ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ریلیونٹ ہوئی موضوع کے حوالے سے پھر ہم اس کو جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر لیں گے اگر پروگرام کے دوران ہمیں اس کا جو ہے وہ وقت ملا اس کے علاوہ سامعین ہم آپ کے خدمت میں شام رات کو دس سے بارہ ایم فائف تھرڈی پر بھی حاضر ہوتے ہیں ان سامین کے لیے جن کے علم نہیں ہے کہ وہ کہ وہ شام میں بھی ہمارے ساتھ دس سے بارہ ایم فائیو تھرٹی پر شامل ہو سکتے موبائل صاحب جب تک کہ ہمارے پاس ابھی کوئی سوال نہیں آتا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ اس کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی چیز رکھنی چاہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آ, کچھ پروگرامس کے حوالے سے ہیں چیزیں اور آ, میں اس کو چیک کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس سوال ہو جو ہم اس کو شامل کر سکیں اس میں مروی صاحب آ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پچھلے پروگرام میں ہم لوگ تھے یہاں پر موجود اور آ, اس وقت ہم اناؤنسمنٹ کر رہے تھے ہمارا جو جسٹس سیرت النبی ہوا ہے لاسٹ سنڈے کو پانچ بجے اور وہ ایک انتہائی کامیاب پروگرام رہا اور ہم یہاں سے سیدھا وہاں گئے تھے اور ہم وہاں پہ شامل بھی ہوئے हुँ. لیکن وہ ہو چکے ہال پورا کا پورا بھر چکا تھا اور کئی مہمان حضرات جو ہمارے خیر جماعت دوست ہیں وہ باہر رہ گئے کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکے اس, اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وہ سارا ہال بھر چکا تھا اس وقت جب ہم وہاں پہنچے ہیں اور ہم لوگ بھی باہر ہی رہے हुँ. تو اس کے حوالے سے کوئی اپنا جو ہے وہ آپ کچھ بتانا چاہیں کوئی آپ کا جو ہے وہ نہیں آپ نے فرما دیا ہے کہ ہم دونوں جب گئے تھے تو ہمارے پہنچنے تک حال بھر چکا تھا اور ہمیں باہر ہی انہوں نے کھڑا کرنے کو کہا کہ یہی کھڑے ہو جائیں یہ یہی پروگرام سن لیں بہرحال جو پروگرام ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ یہ ہماری کوشش تھی کہ غیر مسلموں کو خاص طور پر یعنی ایک تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو احمدی نہیں ہیں لیکن دین اسلام میں ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے لیکن غیر مسلموں کو مقام اور مرتبہ تو دو دور کی بات ان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح آلات کا بھی علم نہیں دیا گیا جو کچھ ان کو علم ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے جو شکل ان کو دی جاتی ہے وہ وہی ذہن میں بٹھاتے ہیں تو اس لیے جماعت احمدیہ نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ کینیڈا کے یعنی کینیڈا جماعت نے تو یہاں کینیڈا میں باقی دنیا کے دوسرے ملکوں میں احمدیہ مسلم جماعت وہاں کی یہ کوششیں کر رہی ہے تو یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات خود مشاہدہ کریں اور سنیں تو یہ ان کو بتایا گیا اس کے بعد جب پروگرام ختم ہوا تو اس میں بہت سے مہمانوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اللہ تعالی کے فضل سے بہت ہی اچھا تاثر تھا جو ان مہمانوں پر پڑا اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے مسلمان دوست خاص طور پر عرب دوست جو تھے وہ آئے ہوئے تھے اور کچھ افریکن بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے احمدیہ مسلم جماعت کی اس کوشش کو بہت سراہا کہ حوالی بہت خوشی کا مقام ہے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں اس ملک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح پروگرام پیش کیا گیا ہے جس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غیر مسلمانوں کی تھی تو اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی چلی آئی ہیں یہ بھی ہوئی انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ضرور آہ وہ آہ جو شکل ہے جو میڈیا پیش کر رہا ہے یا وہ لوگ جو اسلام دشمنی میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ان کا وہ پروگرام یا ان کی وہ پلاننگ جو رد کرتے ہوئے احمدیہ مسلم جماعت ضرور انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی یا اصلی حقائق جو ہیں حالات جو ہیں وہ دنیا کو دے گی تو یہ پروگرام تھا جو ہوا باقی یہ یوٹیوب پر آ چکا ہے آپ دی محمد, محمد دی اسٹانشنگ سٹوری آف دی پروفٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برامٹن چیپٹر میں ویب سائٹ ایڈریس ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے وینکوور یا اور ٹورانٹو میں جو پروگرام ہوئے ہیں اس کی بھی ویڈیو ہمیں ہاں موجود ہے اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے تو وہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ اس میں نظر آ جائے گا موہیق صاحب یہ ایک بڑا تفصیل سے ہے سوال آ, میں اس کے کوئی آ, سمری کرنے کی کچھ کر رہا ہوں لیکن وہ کرسچینٹی کے حوالے سے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرا جو ہے وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا میں سامعین کو دوبارہ سامعین کے لیے اپنے جو فون نمبر دوہراتا ہوں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہے 64164106522 پر آپ فون کر کے ہمارے سرس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں کیو آ, شامین ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ایک شام چار, چار سے پانچ اور دس سے بارہ ایم فائیو پر لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد آ, ایک دوستانہ ماحول میں اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہوتا ہے اسی لیے اگر آج جیسے کہ مروی صاحب نے مروی صاحب میرے ذہن میں ایک اس موضوع کے حوالے سے یہ سوال آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو, جو اس میں ذکر ہے وہ روحانی اولاد کے حوالے سے ہے اور جو جو بڑھا دی جائے گی اور دوسرے جو دشمن ہے اس کی جو یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ بظاہر اولاد نہیں ہے کیونکہ قرآن شریف میں اکثر جو چیزیں ہیں اس کے اندر تمثیل سے تمسیلن اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا ظاہری اگر ہم معنی کریں تو وہ معنی اس کے صحیح نہیں بنتے تو یہاں پر بھی جیسے آپ نے ابھی پیش کیا ہے کہ اس میں روحانی اولاد کا ذکر ہے اور میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اسی میں چونکہ جو بھی مسلمان اب ہیں وہ ایک لحاظ سے روحانی اولاد ہیں آزو جو اور قیامت تک جو ہے وہ لوگ جو پیدا ہوتے رہیں گے وہ انہی کے اولاد شامل ہوں گے جی تو اسی میں جو مسیمہ علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے اور چونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو وہ بھی ان کی اولاد تو جو میرا سوال آ رہا تھا کہ جیسے یہ ایک عام مسلمانوں کے ذہن میں جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ انہوں نے وہ مسیم ہوں گے اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے لیکن وہ وہ تو روحانی اولاد کے اندر اس طرح سے شامل نہیں ہوں گے اور مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روحانی اولاد میں شامل ہوئے اور پھر ان کو جو ہے وہ نبوت کا درجہ ملا اور وہ پھر اس, انہوں نے مسیمہ ہونے کا دعویٰ کیا اور ہم ان کو مسیمہ مانتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ جو ہے وہ اس کو البوریٹ کرنا چاہیں اس پوائنٹ کو اس میں جو القوسر کا لفظ ہے انا آتعینہ کا اس میں الخیر القصیر اس کا ترجمہ ہے جو یعنی جو چیز بہت ہی برکت والی ہو اور خیر والی ہو تو اگر ایک تو اولاد ہوتی ہے محض عام بیٹے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص اولاد ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ الخیر القصیر کہہ رہا ہے یعنی ایسی اولاد ہوگی جو بہت ہی زیادہ برکت والی ہوگی جس سے دنیا فائدہ اٹھائے گی تو اس میں ایک تو ہم جیسے عام انسان آ جاتے ہیں لیکن خاص طور پہ اولیاء اللہ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے بزرگان دین اور اولیاء آئے ہیں جو الخیر الکثیر لے کر آئے ہیں بہت زیادہ خیر ہے جو انہوں نے دنیا میں بانٹا ہے تو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ اور مذاہب والوں نے بھی ان, ان سے فائدہ اٹھایا ہے آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں جو بزرگان دفن ہیں ان سے دیکھیں گے کہ بعض ہندو جو ہیں وہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے کی بزرگان نے وہ باتیں سنی ہوئی ہے کہ اس بزرگ سے ہم نے فائدہ پہنچا ہے تو یہ وہ وجود تھے جو الخیر القصیر کا ایک مظہر تھے تو اس میں پھر اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کے ذریعے خیر عطا کیا ہے لیکن جو سب سے زیادہ خیر عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ حضرت مسیح ماؤود علیہ السلام تھے چونکہ آپ امام مہدی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق کی یا مسیح ماود کے متعلق کی بیت کی تلقین فرمائی ہے اور ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی ان کی جماعت میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ میں اتنے سال گزرنے کے بعد اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے وہ خیر جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے دین میں اس خیر کو جاری رکھا ہے اور چودہ سو سال بعد ایک ایسا وجود پیدا کر کے اور بھیج کے بتا دیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ زندہ پیغام ہے زندہ دین ہے جو چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں تو آپ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے واقع وہ اگر زندہ ہوتے تو اس امت میں آ کے اس خیر کا حصہ بنتے اسی لیے ایک حدیث ہے کہ لان موسہ وائیسا حیہ نے لما واسع ہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں زندہ ہوتے تو ان دونوں کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی سے باہر نکل سکے یعنی ان کے لیے بھی مجبوری ہوتی ان کو بھی میری پیروی میں آنا پڑتا تبھی وہ خیر کم کسی برکت یا برکت سے حصہ لیتے تو اس لیے وہ اگر زندہ ہوتے تو یہ کرتے تو چونکہ حدیثہ علیہ السلام زندہ ہی نہیں ہیں اس لیے وہ پہلے گزر چکے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاتم الانبیاء کا مقام ہے ہمارے نزدیک وہ ابو لمبیا کا مقام ہے یعنی جتنے بھی امت تو الگ رہی یعنی امت تو آپ کی روحانی اولاد ہے ہی جتنے نبی آئے ہیں وہ بھی آپ کی اولاد ہیں یعنی جس طرح ایک باپ اپنے گھر میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اسی طرح انبیاء کے سلسلے میں انبیاء کی جماعتوں میں سب سے بلند مقام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ اولاد ویسے ہی بن جاتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس امت کے باپ ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں یعنی نبیوں کے خاتم بھی آپ ہیں جس پر آپ کی مہر لگے گی جس نبی کے بارے میں قرآن کریم بتائے گا کہ وہ سچا ہے اس کے متعلق ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو ہم جو ہیں حضرت زکریہ طیوب ان نبیوں پر کیوں ایمان لاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے یا ہم کو جانتے ہیں کہ سچے نبی تھے صرف یہ کہ قرآن کریم نے ان کا بتایا اور ہم ایمان لے آئے تو یہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کر کے ہمیں بتایا کہ نبی تھے تو یہ آپ کی مہر ہے کہ آپ نے تصدیق کی ہے ان نبیوں کی کہ وہ سچے تھے تو یہ جو بعد والا زمانہ ہے اس میں امت مسلمہ کو یہ فضل دیا گیا ہے یہ فضیلت دی گئی ہے کہ آئندہ جس روحانی وجود نے یا دنیا نے اگر روحانیت پانی ہے الخیر الکثیر پانی ہے زیادہ خیر اور برکت پانی ہے تو وہ امت مسلمان میں بھی ہے مسلمان میں ہی بھی ہے اس سے باہر نہیں ہے اس لیے جو نبی اللہ تعالی نے آخری زمانے میں بھیجنا تھا وہ امت مسلمہ میں پیدا کر کے دکھایا نہ کہ یہ کہ بنی اسرائیل سے آتا اور امت مسلمہ کو سبق دیتا جی بہت شکریہ مربی صاحب ایک دوست بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں جی اشرف صاحب السلام علیکم جی وعلیکم میں اشرف سمیت بول جی آ, مربی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السّلام و رحمۃ ابھی جب آپ سلام مبارک, مبارک چہرے کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا ایک آپ نے بیان کرنے میں تھوڑا سا توسیع کرنی تھی میں نے کہ آپ نے کہا تھا کہ کا مذہب شدہ چہرہ پیش کرتے ہیں لیکن اس سے پھر اعتراض کرنے والے کو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا آلم کا کوئی مسقف شدہ چہرہ بھی تھا آلم کا تو چہرہ بالکل روزہ روشن کی طرح یہاں تھا وہ بیان کرنے میں یہ ہو گیا کہ یہ چہرہ مسق شدہ بنا کے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی ٹھیک ہے بات ان کی ٹھیک ہے لیکن وہ میرا خیال ہے میں نے تو نہیں نوٹ کیا اگر ایسا ہوا ہے بات مطلب یہی تھا کہ جو اصل چہرہ ہے جس طرح ایک تصویر ہوتی ہے تو اس کو مسخ کر کے دکھائی جاتی کہ دیکھو اس میں کتنی بدسورتی ہے تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو مسخ کر کے ان لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جی بالکل ٹھیک ہے میں اپنے دوستوں کے لیے دوبارہ سے ہمارا نمبر دوہرا دیتا ہوں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمیں فور ون سکس پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں qaadviceofislam.ca پر اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں اور انٹرنیٹ پر سوال انٹرنیٹ پر پروگرام سن رہے ہیں تو qaadviceofislam.ca پر ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اور دوست ہیں تو ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی آ, محرور صاحب مبرور صاحب جی مبرور صاحب السلام علیکم صاحب کیا ہو رہے ہیں آپ کے یہاں جی جی ٹھیک ٹھاک السلام علیکم بہت اچھا میں نے ایک کوشچن کرنا تھا ایک تھوڑا سا ہٹکے ہے جی یہ جو سعودی عرب میں جو اسلام کی جو پکچر پیش کی جاتی ہے گردنے کاٹنے کی یہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بھی کرتا تھا جس کے دل کیا گردن کاٹ دی یہ ہنس کے بولی ہے یہ ہنس کے بولا ہے تم یہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی اچھا چل ٹھیک ہے مبور صاحب یہ واقعی ہٹ کے سوال ہے تھوڑا سا اس میں دو قرآن کریم نے بعض جرم ایسے بتائے ہیں جو اگر ثابت ہوں تو اس میں کوڑوں کی سزا ہے لیکن یہ جو قتل کی سزا ہے یہ صرف قتل میں دی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے سوائے اس کے کہ جو مقتول ہیں اس کے وہ رسا اس کو معاف کر دیں تو یہ ہے باقی جو جرائم ہیں ان میں اگر شہادت مل جائے گواہی مل جائے پھر اور گواہی کے جو معیار اسلام نے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق وہ ہو تو پھر اس یہ گردن اڑانے کی تو سزا کہیں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ وسلم نے ایک عرصے تک اس معاشرے کی تربیت کی ہے یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ نے آ سزائیں سنا دی کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لئے سزا ہوگی اسی لیے حتوم ام المومنین حضرت عشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر شراب پہلے دن ہی حرام ہو جاتی تو شاید لوگ نہ چھوڑتے تو یہ ایک تربیت کا دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال ان لوگوں کی تربیت کی ہے یعنی ایک انسان کو سمجھایا ہے پڑھایا ہے علم دیا ہے اس علم کے نتیجے میں اس کو روشنی عطا ہوئی ہے عقل عطا ہوئی ہے اس کو پتا لگا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں کہ جب ان کی تربیت ہو گئی ان کو پتہ لگ گیا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں اور جرم ہیں اس سے بچیں اور اگر یہ ثابت ہو جائیں تو ان کی بات سزائیں اسلام نے بیان کی ہیں لیکن گردنیں اڑانے کا کہیں ذکر نہیں ہے صرف جنگوں میں وہی میں نے بیان کیا ہے کہ قتل جہاں ہو جائے تو اس کی بدلے میں پھر قتل کی اجازت دی ہے وہ بھی اگر وارث معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ مربی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں جی مظفر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید السلام علیکم اچھا میر خال ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے مظفر صاحب اگر آپ دوبارہ جو ہے وہ شامل ہونا چاہیں تو ہمیں پروگرام میں جو ہے وہ دوبارہ سے کال کر لیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اپنے دوستوں کو ایک کے سامنے ایک دفعہ پھر اپنا نمبر رکھتا ہوں فور ون کے ذریعے آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ پروگرام سن رہے ہیں تو کیو ایٹ کے ذریعے آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سامعین ہم اے ایم سیون سیونٹی پہ چار سے پانچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اے ایم فائیو تھرٹی ریڈیو پر ہم جو ہے وہ دس سے بارہ شام آج اتوار کے دن ہی دس سے بارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس میں آپ کو علم ہے کہ اس پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا ہوتا ہے اور اسی لیے جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں اب میں صاحب ابھی چونکہ کالر تو ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو اگر آپ جو ہے وہ جو اپنا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے کوئی اور ایڈیشنل ڈیٹیل یا کسی اور چیز کا ذکر کرنا چاہیں تو آپ اس کو کنٹینیو رہے جی, لیکن جی لیکن. پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے کہ سوال لائے تھے کہ حضرت مرزا صاحب کو جو علم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے یا کس نے سکھایا ہے جی تو اس پہ ہم نے بات کی تھی لیکن چونکہ وقت کم تھا اور میں نے آخر پہ بتایا تھا کہ اگر مسیح محدودیہ السلام کو قرآن کریم کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا جی اور اس کی ایک مثال میں نے پیش کی تھی کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ پچھلے جو بزرگان آئے ہیں انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی ہم تمام اولیاء اللہ کا احترام ہمارے دلوں میں ہے اور ہم رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ان کے ساتھ بولتے ہیں اور اور مفسرین جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کی بھی بہت بڑی خدمت اسلام ہے تو انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں وہ خدمت کی لیکن اس زمانے میں آ کے اللہ تعالی نے مسیح ماود علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے نہیں نظر آتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح معود اور امام میدی کے آنے کا بتایا ہے تو فرمایا سعاد بتایا ہے کہ یوہ یہ دینا و یقینی مشریعہ یعنی وہ دین کو زندہ کریں گے یعنی ایسی باتیں جو دین میں آ جائیں گی اور جو کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی ہوں گی ان باتوں کو علیہ السلام زندہ کریں گے ان میں سے ایک مثال میں نے پچھلے ہفتے دیدی کی دی تھی وفات مسیح کی یعنی مسیح مود علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ عام عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی اس قسم اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو یہ علم ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ورنہ جن استادوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ ان سے آپ نے پڑھا تو وہ تو سارے کے سارے حیات مسیح کے قائل تھے تو اگر ان سے پڑھا ہوتا اور ان سے سیکھا ہوتا تو یہ سیکھتے کہ عزیثہ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں انہوں نے آنا ہے تو یہ میں نے بتایا تھا علم آپ نے اللہ تعالی سے حاصل کیے۔ ہے تو یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی جو پہلے کتابوں میں ملتی تو ہے لیکن اس کے مقابل پر دوسرا پوائنٹ آف ویو زیادہ ملتا ہے یعنی عیسی علیہ السلام کی حیات کا تو آپ کو جس طرح اللہ تعالی نے سکھایا ہے اور وہ دلائل سکھایا ہے قرآن کریم سے تو ان سے آپ نے کتابیں پہ کتابیں لکھی ہیں اور چیلنج دیے ہیں کہ یہ جو حدیثہ علیہ السلام کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے وہ وفات پا چکے ہیں باقی نبیوں کی طرح تو یہ بہت بڑا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح محدود علیہ السلام کو اطار کیا پھر ختم نبوت کا ہے کہ نبی جو ہیں وہ اب آنا بند ہو گئے ہیں نبوت جو ہے وہ آذور صلی اللہ وسلم جیسے ہی دنیا سے گئے وہ بند کر کے چلے گئے اور ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالی کا بند ہو گیا تو یہ بھی عقیدہ اسی طرح چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ حدمسیح اسلام آئے اور آپ نے قرآن کریم سے ہی یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبوت کو بند کر کے گئے ہیں یعنی جس آپ کے آنے سے جو نبوت بند ہو گئی ہے وہ شریعت والی نبوت ہے جہاں تک شریعت کے بغیر نبوت کا تعلق ہے وہ نبی آ سکتا ہے اور اللہ تعالی نے اب امت مسلمہ کے لیے یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کے لیے یہ انعام رکھا ہے تو یہ بہت بڑا علم تھا جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تو اگر یہ ہوتا کہ حضرت مرزا صاحب نے کسی استاد سے علم سیکھا ہے تو آپ کو بچپن میں جو بنیادی تعلیم دینے والے تھے وہ سارے کے سارے اس کے قائل تھے کہ جو نبی ہے نبوت ہے وہ بالکل بند ہے نہ شریح نبی نہ غیر شریح نبی تو آپ نے اگر ان سے سیکھا ہوتا تو یہ باتیں بیان کرتے تو آپ نے ان سے جو سیکھا وہ جو سیکھا وہ سیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو یہ حقائق سمجھائے کہ یہ نبوت کا دروازہ میں نے بند کیا یہ شریعت والی نبوت ہے اور پھر آپ نے قرآن کریم سے وہ پھر آئے بتائیں بھی کہ دیکھو یہ آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس دروازے کو کھول رہی ہیں تو یہ دوسرا بڑا علم ہے جو آپ کو دیا گیا مروی صاحب میں آپ کنٹینیو رکھیے گا لیکن ہمارے ساتھ چونکہ کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا پروگرام ہم سوال شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کنٹینیو رکھیے گا میں سب سے پہلے ہمایوں صاحب آپ کو پروگرام میں خوشام دیں سلام علیکم اچھا جی علیکم جی ابھی آپ نے فرمایا کہ جی مرزا صاحب جب آئے نا تو ان کو جو علم تھا اس سے پہلے کسی کے پاس وہ علم نہیں تھا تو آپ یہ ایکسپلین کریں گے کہ کسی کے پاس نہیں تھا تو اب تک فلاں ناز بلّا کہ نبی کریم وسلم کو بھی یہ نہیں پتا تھا جو مرزا صاحب کو پتا ہے پلیز یہ ذرا ایکسپلین کر دیں بڑی مہربانی جی بہت شکریہ اس سے پہلے کہ آپ جواب لیے کہوں ہمارے ساتھ ہمر صاحب بھی ہیں ہمر صاحب آپ کو خوش آمدید وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی جب آپ بات کرتے ہیں مسیح مسیح کی تو قرآن میں ایک کرم ملتی ہے रूज कुलश जिसे पाक रू कहते हैं तो कुछ बातें जो जैसे आपने भी बयान की है कि वो मिलती तो हैं पहले भी कही गई हैं तो उन्हीं को मसीह मऊद दोहराएंगे अगर तो वो दोहराते हैं वो भी ठीक है अगर वो अपनाते हैं तो वही बात जो क्या इसका कोई लिंक اے ہولی اسپرٹ جیسے کہتے ہیں آپ روز کل کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہیں صاحب ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم جی اپنا بلوئی صاحب نے ابھی ابھی بولا ہے کہ نبوت شریعت والی تو ختم ہوگی دوسرے نبی آتے رہیں گے دوسرا کہ مرزا صاحب کا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئیں گے مجھے یہ صرف ان سے پوچھنا ہے کیا دوسرا کو اور ان کے بعد نبی آنے والا اس کا کچھ ذکر ہے اگر انہوں نے ابھی کہا ہے کہ نبی آتے نہیں گے تو نبوت ختم نہیں ہوئی شریعت والی جیسے بھی کہیں لیکن جی اگر قرآن میں کوئی ہے کسی نبی کا اور بھی کو آنے کا چانس جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے ایک اور دوست ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی سادر صاحب اسلام علیکم جی جناب میں یہ صاحب جو بول رہے ہیں ان سے کویشچن ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ حضرت یس علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو یہ جو علم جو ہے وہ صرف آپ کے متی معاؤد صاحب کو ملا ہے تو قرآن پاک کو بھی آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ ریسدر نے جو فرمایا ان کی جو احادیث ہیں ان کو بھی آپ وہ کیا کہتے ہیں کاؤنٹر کر رہے ہیں قرآن پاک میں صاف ہے کہ ان کی تب تک وفات ہو ہی نہیں سکتی جب تک دنیا میں ہر زندہ انسان جو ہے ان کا ان کے اوپر ایمان نہ لے, لے گا تو آپ کے موسیقی مہوت صاحب تو جا چکے ہیں تین سو سال ہو گئے تو یہ کیا کہتے ہیں عیسائیت کیا کریں گے جی جس میں یہ ہے کہ جی کوئی نہیں ہوگا مگر ان کے اوپر ایمان لے کے آئے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا سوال سمجھ میں آ اب میں روی صاحب کیونکہ بہت مختصر ہے کہ آخر میں ایک دم دوست شامل ہوئے ہیں میرے خیال میں آپ نے موضوع کچھ جو ہے وہ ایسا کھیت دیا آخر میں <laughs> لیکن ہمایوں صاحب, جی صاحب, صاحب کا سوال, جی سوال ہے جی کہ پہلے نعوذ باللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا جو علم صاحب کو دیا گیا ہے جی میں نے بیان کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے آ کے قرآن کریم اور حادیث پیش کی ہیں یعنی وفات مسیح میں جو ہے وہ خود میں نے شروع میں حدیث پیش کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا کان اموسا وعیصہ حیہ نے لما واسع یہ حدیث ہے کہ اگر موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ضرور میری امت میں شامل ہوتے یعنی اب وہ زندہ نہیں ہیں تو یہ حدیث یہ علم علیہ سلاسلوں کو پتا تھا کہ عدیسی علیہ السلام وفات پا گئے ہیں بلکہ آپ تو جب معاج کی رات تشریف لے گئے جب آپ, کی, آپ نے انبیاء کو دیکھا انبیاء سے ملاقات کی سب سے وہیں عدیسی علیہ السلام بھی تھے تو سب کی سب روحیں تھیں کسی کا بھی جسم نہیں تھا تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ علم کبھی آزود صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہی نہیں ہوں تو حدیثیں پیش کرتے ہیں وفات مسیح کے ثبوت میں اور میں نے یہ کہا ہے کہ گو کے یہ باتیں بعض بزرگان نے پہلے بھی کہی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کسی نے نہیں کی پہلے بھی بعض بزرگان نے کی ہیں لیکن وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ ایسا وفات پا گئے بس خاموش ہو گئے جب وفات پا گئے تو پھر ان حدیثوں کو کیا بنے گا کہ آخری زمانے میں مسیح مود آئیں گے امام میدھی آئیں گے ان کے آد پر امت کٹھی ہوگی ان کے ذریعے پھر دین کو غلبہ ملے گا تو ان کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اس لیے ان کی جو آواز تھی وہ دب کے رہ گئی لیکن مسیح مہد علیہ السلام کی آواز اس لیے اٹھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارہا الہام پا کر یہ اعلان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار یہ بتایا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اتنی کثرت سے آپ کو یہ الہام ہوا کہ آپ نے اس کا جا بجا اعلان کیا تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اللہ تعالی نے جماعت دی ہے اور جو علم آپ کو دیا ہے وہ لے کر ہی ہم اس وقت دنیا کے دوسرے مذاہب کا مقابلہ کر رہے ہیں تو جب تک وہ علم نہیں تھا ہم دوسرے مذاہب کے حملوں کا شکار تھے جب وہ علم آ گیا قرآن کریم کا ارم مرزا صاحب کے ذریعے تو ہم اس قابل ہو گئے کہ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں جو اسلام پر حملہ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ علم ہی نہیں تھا حضور کو علم تھا ہم نے وہ عدیسیں پیش کی ہیں حضور سے ہی لے کے تو یہ عدیثوں سے ثابت ہے کہ عزیسہ علیہ السلام ان کی وفات ہو چکی ہے میں نے ایک حدیث پیش کی ہے ایک ام المومن عائشہ رضی العنہ بیان کرتی ہیں کہ عزور نے بتایا کہ عزیزہ علیہ السلام نے ایک سو بیس سال عمر پائی یہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے تو یہ حدیثیں موجود ہیں یہ علم آپ کو دیا گیا تھا کہ حدیثہ علیہ السلام بھی وہیں جا چکے ہیں جہاں کے باقی انبیاء جا چکے ہیں پھر ارمندر صاحب کہتے ہیں روح القدس کے بارے میں رحلقدس جو ہے وہ جبرایل علیہ السلام کا نام ہے اگر جبراہیل علیہ السلام وہی لانے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی سے کلام کرتا ہے اس کو وہی کرتا ہے یا الحام کرتا ہے یا کوئی سچی خواب دکھاتا ہے تو یہ جبراہیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دیتا ہے تو ان کے مختلف نام ہیں ایک نام ان کا روح القدس ہے یعنی پاک روح تو اس میں اور مسیح مؤود جو ہیں وہ روح القدس سے تائید یافتہ ہیں یعنی آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کے وہیں سے علم حاصل کر کے سیکھا ہے اور آگے بیان کیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کا نام روح القدس ہے ساجد صاحب کا آخری سوال تھا کہ غزنفر صاحب بی آئے تھے وہ ساجد صاحب کا جواب دے دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ساجد صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ, جی جی وہ, جی جی کہ وہ جو جی ہے زندہ جی موجود جی ہیں تو کیسے جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے وہ سوال غزمفر صاحب کا تھا یا ساحد صاحب کا تھا کہ نبوت میں کا ذکر ہے یہ مسیح مود کا تو یا آئندہ نبی اگر آنا ہے تو قرآن کریم میں کہاں ہے ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی میرے خیال میں غزمفر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ کے مسیح کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور ایک سوال یہ تھا کہ قرآن شریف میں یہ موجود ہے واضح طور پہ کیا ضعیثہ سلام آسمان پر زندہ موجود ہیں تو وہ اس کے حوالے سے بات کریں اگر قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ حدیثہ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں تو یہ ہمیں دکھا دیں کہ کہاں ہے ہم مان لیں گے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حدیثہ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اب مجھے ذہن میں آگے ہیں یہ جو بات تھی کہ کیا اور نبی بھی آتے رہیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے بمتی اللہ و رسول فولاء کا مال لذین عنم من نبی جینا و شہدائے و یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا اور اس رسول کی اس رسول سے مراد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا کیا انعام دے گا مین نبیجینا کہ وہ نبوت تک پہنچ سکتے ہیں و صدیقین صدیقیت کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں وشدائے و صالحین یہ چار انعام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آزوز صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں بیان کی ہیں تو اگر جب یہ نام بیان ہوا تو جو بھی اللہ تعالی کی نظر میں پورا اترے گا جس کو بھی اللہ تعالی پسند کرے گا وہ یہ نام دے گا تو ہم مسیح علیہ اسلام پر ایمان لائے ہیں اس لیے کیونکہ کم از کم ایک نبی کے آنے کا ذکر حدیث میں موجود ہے سارے مسلمان یہ مانتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ باقی مسلمان بنی اسرائیل کے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں ہم نے اسی امت میں آئے ہوئے ایک شخص کو اس درجے پہ دیکھا ہے تو وہ شخص جس کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ اس نے آنا ہے وہ حضرت مرزا غلام قادی علیہ السلام ہے جہاں تک بعد میں آنے والوں کا تعلق ہے اگر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا کہ سچے ہیں تو ہم ان کو مان لیں گے تو جہاں تک آنے دروازہ نہیں بند لیکن جہاں تک آنے کا تعلق ہے ایک کے آنے کا ذکر موجود ہے حدیثوں میں ان کو ہم نے مان لیا ہے تو باقی اگر ذکر موجود ہوتا تو ہم اس کا ذکر کرتے کہ ایک اور کا بھی موجود ہے تو دروازہ اس کا نہیں بند کیا اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ چاہے گا بھیج دے گا لیکن جس کو بھیجنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. پیشگوئیوں کے مطابق وہ آ چکے ساجد صاحب کا یہ سوال تھا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب جب وہ آئیں گے تو سارے ان پر ایمان لے آئیں گے تو کیا اظم مزا صاحب پر ساری دنیا ایمان لے آئی؟ تو اس میں یہ غلط فہمی ہے کہ سارے کے سارے ان پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ جائے اللہ کا فوق اللہ ددین کفرو یوم القیامہ حدیثہ علیہ السلام کو بیان کر کے یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ آپ کو مانیں گے ان کو ہم غالب رکھیں گے ان لوگوں پر جو آپ کو نہیں مانیں گے کب تک قیامت تک یعنی قیامت تک ان دونوں گروہوں نے اس دنیا میں موجود رہنا ہے حتیثہ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی اور حدیثہ علیہ السلام کے نہ ماننے والوں نے بھی تو یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ عدیثی علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ساری دنیا ایمان لے آئے گی یہ نہیں لکھا کہیں بھی اس کے مخالف یہ ضرور لکھا ہے کہ قیامت تک یہ یہودی جو ہیں یہ قیامت تک موجود رہیں گے تو یہ قرآن کریم میں اس قسم کی آیتیں موجود ہیں لیکن جو بات آپ نے کی وہ ہمیں تو کہیں نہیں ملی اگر آپ حوالہ بتا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی جی جزاکم اللہ جزا صاحب ہمارے پاس وقت انتہائی مختصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دوستوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں پروگرام میں کیونکہ اب آ, ہم جو ہے وہ آپ اجازت دینے کا وقت ہے ہمارے جو دوست منی صاحب سے معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ شامل تھے آ, ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ دوبارہ شامل ہونا چاہیں ہم شام کو آ, رات, رات میں دس سے بارہ ایم فائیو پر آ, یہ پروگرام یہی پروگرام لے کر دوبارہ آ, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ اس کو محفوظ رکھیں اور رات میں دس سے بارہ کے دوران جب بھی آپ کو وقت ملے ایم فائیو پر آپ ضرور اس سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں مربی صاحب اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو اختتام کروں کوئی کوئی بات آپ نے کہنی ہو اس حوالے سے جو آپ کا موضوع تھا یا ہم جو ہے کیونکہ جی اس میں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اولاد دیے جانے کا ذکر ہے یعنی اولاد آتی باپ کے بعد ہے یعنی کہ باپ سے آ کے پہلے آ کے بیٹھی ہو تو آتی باپ کے بعد ہے تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد وہی ہے جو آپ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جو آپ کی امت بن کر آئے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے خیر کثیر یعنی بہت برکتوں والا وجود دیا ہے اور اسی لیے آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس شخص کو دیکھے میرا سلام اسے کہے تو یہی ہم پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ وہ وجود آ چکا اس لیے ہمارا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس کو اپنا سلام کہیں اور اس کے ساتھ ہوں بہت شکریہ میں اب پروگرام کو ختم کرتے ہوئے اپنے مہمان مصباح الدین بلوث صاحب کا تحدہ سے شکر ادا کرتا ہوں آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ہم ان کے سوالوں کے جواب دیے خاص طور فراز قریشی کو اپنے پسے مائیک ساتھی انیس احمد کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ him the sin